گا بھائی تو مان چکی ہوں پھرتی نہیں اب وہ کیا کر سکتی تھی لیکن باطل کو دیکھو بے قرار ہو گیا بیٹی ہے پھر جاتو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ماننا اس کے خدا کو مان پھر میری بیٹی ہے تو اس نے گا بھائی تو مان چکی ہوں پھرتی نہیں اب وہ کیا کر سکتی تھی لیکن باتل کو دیکھو بے ہو گیا بیٹی ہے اسے میگے لگا دی اس پر ظلم و ستم جاری ہو گیا اس نے کہا جو کرنا ہے تو کر لے میں پھرتی نہیں ہوں تو اللہ نے مدد فرمائی فرشتہ بھیجا اس کو اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا آپ نے اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر لی تو مطلب یہ نمرود دو, دو دنیا کے بادشاہ کافر ہوئے ہیں اور دو دنیا کے بادشاہ مسلمان ہوئے ہیں بیٹی تھی عورت تھی کچھ نہ کر سکتی تھی لیکن دیکھو اس نے صرف نہ ہی مانا اپنے دین پر قائم رہی نمرود بے قرار ہو گیا تو باطل کو باطل کہہ دو بس اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تمہاری جیت ہے اگر وہ ٹکراتا ہے پھر تم صبر کرو اور اپنے دین پر کائم رہو تو تمہاری جیت ہے ہر اسلام میں اللہ نے فرمایا والا سر انسان اللہ فی حسر اللہ دینا ہاتھ خسارے سے ایمان والا اور عمل فالے والا پاک ہو جاتا ہے آج تو جزوی کتابیں لکھی عمل کی بات کر کے بحث کر کے ایک دروش شریف پال لیا جی اسے بحست مل گیا جی فلاں کام کر لیا جی ایک کا واقعہ بیان کر دیا ارے اللہ کے بندے کوئی سوچا ہی کرو واقعات سے بحث نہیں ملتا بحث وہی سے ملتا ہے یہ واقعات بیان کرنا وہ تو ایک تو ہوگا نا سب کے لیے تو نہیں ہے قانون تو اجتماعی طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ پتا نہیں کون ہوگا جس جو درو شریف پڑھ کر جائے گا تو ہم سارے اسی کو قانون سمجھ لیں تو بحث تقسیم کر دیتے ہیں امال پر اور خدا کی قسم جو بہشت کا مالک ہے جب بھی بحث کی بات کرتا ہے امانوں کی بات پہلے کرتا ہے امل اس والے ہاتھ بعد میں پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے کبھی اللہ نے عمل پر بیس کی وعدہ ہی نہیں کیا اللہ نے پہلے ایمان شرط لگائی اور یہ تین چیزیں اکٹھے رہتی ہیں اللہ آپ کو اور ہم کو اس ماحول پور فتن میں غیرت حیا اور ایمان یہ اکٹھے رہتی ہیں غیرت حیا ایمان تو میں واضح کہہ دوں اپنا منشور مطلب وہ آپ بزرگ فرماتے ہیں یہودیوں کے تین منشور ایک سکول دوسرا ووٹ اور تیسرا ٹی وی یہودیوں کے ہاں تین مشہور بچہ جیوی مجھے بھول گیا یہودیوں کے ہاں تین منشور بچہ جیوی ایک سکول دوسرا ووٹ تیسرا ٹی وی اور میں کہتا ہوں ہمارے بھی ہیں تین منشور بچہ جیوی چھوڑ سکول ووٹ ایمان سے یہ تین چیزیں ہمیں وہ کلمہ نہیں چھڑا رہے ہمیں تعلیم سے تعلیم سے فکر بنتی ہے فکر سے قانون بنتا ہے اور قانون سے تہذیب پھیلتی ہے جس کی تعلیم قانون بھی اس کا ارے فکر بھی اس کا قانون بھی اس کا اور تہذیب بھی اس کی انہوں نے ہمیں کلمہ نہیں چھڑایا انہوں نے ہمیں تعلیم میں ڈال کر ہمیں خراب کر برباد کر دیا اور کوئی میں بات کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر مجھے کہہ دے یہاں کہ تعلیم کے ساتھ بزرگان دین فرماتے ہیں تربیت ضروری چیز ہے تربیت تعلیم چھلکا ہے اور تربیت مغز ہے ارے اگر ہمارے دوستوں سے تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی رکھ دیتے انہوں نے کہا یہ کام چھلکا کھائے مغزن سے نکال لو تربیت کا نام ہی نہیں ہے مجھے سکولوں میں تربیت رکھنے دو میں دیکھتا ہوں کون پڑھتا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت اہم اور ضروری ہے اور انہوں نے ہمیں تعلیم دے کر دوسرا ووٹ جو لوگ کہتے ہیں گی مولوی انتشار پھیلا رہے ہیں ارے وہ ان میں عقل پا... نہیں ہے کہ انتشار کس میں ہے بزرگان دین کے اولیا کے در پر آؤ ارے ولی فرماتے ہیں قومی اتحاد اور بہمی تعاون یہ دو چیزیں ایسی ہیں ہر ملک کے لیے ہر وقت ہر شے سے زیادہ ضروری ہے وضاحت نہیں کرتا سمجھ لینا قومی اتحاد اور بہمی تعاون آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور خدا کی قسم مت دعوے سے کہتا ہوں یہ ووٹ دونوں چیزیں کے قاتل ہیں ارے اتحاد کو اختلاف میں پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے کیا مسلمان بھائی نہیں آپس میں <سؤال> بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس ایمپیئر کو ایک غریب نے ووٹ دیا دوسرا بن گیا ارے اس کے جانور بھی نہ رہے اس کی عزتیں بھی لٹوا لی ایسا ظلم جس کو دنیا کوئی آنکھیں میچ رہی ہے جمہوریت جیسا اتحاد کی قاتل ہے تو جمہوریت ہے ارے ایمان سے اتحاد کو اختلاف میں تبدیل کر دیتی ہے ہر تام ان کو تصادم میں تبدیل کر دیتی ہے یہ وہ اور ٹی وی ایک بزرگ فرماتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے گھر میں نچالے رات دن کنجر کھانا گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے اے کل سیکھو کسی کو کہو کنجری کنجر گھر میں آنے دے کو آنے دے گا کچھ سوچو دین پر کچھ لگے گا یہ نہیں کہ ایسے بحث مل جائے گا بن گئے پندا رادا تاریخ راک آداں مرجی نشاخر خدا اندھارے سوچ والے فرماتے ہیں بے وقوفوں کا نشان ہے ان کو کہو اگلے جہان کے لیے کچھ کر وہ کہے گا خود بخود اللہ بخش دے گا اس سراب زندگی کو گلستاں سمجھا ہے تو او فایا رے ناداں کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو فرمایا یہ سراب ریت تھا یہ ساری جو تمہیں جھگ مگ نظر رہی ہے اس کو نے گلستاں سمجھا ہے اللہ نے قرآن مجید میں مثال فرمائی کہ بن کیے آگے جو آئیں گے وہ ایسے پائیں گے جس طرح دریا پر ریت پڑی ہو تو وہ پانی سمجھ کر بھاگا جائے آگے تو رویت ہوگی تو جو کی بے قرآن میں بجین میں فرما دیا جو بغیر کیے بحث چاہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ریت, ریت کو پانی سمجھ کر آ رہے ہیں آگے آئیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے ملدار اللہ خرا تو خیروں آب کا اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کھیلد ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ اونچی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ کے نزد... اللہ کے نزدیک فانی چیز کی کوئی قدر نہیں ہے جب اللہ کے نزدیک نہیں ہے تو اللہ والوں کے نزدیک بھی نہیں ہے ارے اللہ والے جو گزر گیا وقت اسے دور سمجھتے ہیں ارے آنے والے وقت کو وہ بہت قریب سمجھتے ہیں چاہے کروڑ سال کا کیوں نہ ہو حکومت کے چکر میں لگا ہوا ہے جی میرا بیٹا تھندار بن جائے تحصیلدار بن جائے اس چکر میں ارے خدا کی قسم خدا کی بے فرمانی میں کروڑوں سال کی بادشاہی شی وار نہیں کھاتی خدا ہمیں عقل ہی دے دے تو اب سوچو اواری چیز جس کا اللہ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا ومن حیات وما بنتا اللہ رض کو ہاں فرمایا کوئی چیز چلنے والی نہیں جس کا رزق میں نے اپنے اوپر واجب نہ کیا ہو زرے سوچو کتنا فکر پست ہو گئے جو اباری چیز اللہ نے اپنے ذمے لگا لی ہے کرنے نہ کرنے کا کہیں سوال نہیں آئے وہ ہر شخص کہتا ہے بغیر کیے نہیں ملتی سارا دن حیران ہے اس کے پیچھے اور ہماری عقل کہاں ماری گئی کہ اربوں سال کی زندگی بحث ارے ایک عورت بدصورت ٹوٹا پھوٹا مکان تین روٹیاں جوتے مار کے مل رہی ہیں ہمیں اور بہشت اور ہمیں آسمانوں کے بحث مکانات اور زندگی ہوائیں سے مل جائے گی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ٹائم یا رسول اللہ ہم اتنے تکلیف میں آ گئے ہیں اور آپ بھی موجود ہیں اللہ نے جواب دیا اللہ نے فرمایا نہ تو مانتا تو کلول جنت تم سمجھتے ہو بحش ایسے ہی مل جائے گا ارے صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہے تم سمجھتے ہو بحش ایسے ہی مل جائے گا لمبا یا تو کم ماسازین خلاؤ مین ابھی تو تمہیں پہلے جیسی تکلیفیں آئی نہیں جو دین کی راہ پر انہوں نے کھینچی بحث کے بغیر تکلیف کے نہیں ملتا تم اس تکلیف کو بڑا سمجھ رہے ہو حالانکہ صحابہ کو ریت انگاروں پر لٹا کر پیٹا گیا عورتیں جان مال سب کو لٹ گیا صحابہ جیسی تکلیف ہے سبحان اللہ خطاب ہو رہا ہے ولما یات کم ماسل اللہ خلاء قبل کم مستم الباسا یقل وزینسر اللہ ان نصر اللہ قریب اللہ فرماتے تکالف اتنا شدائت پکڑ جاتے تھے کہ رسول میرے اور رسول انتہائی صابر اور شاکر ہوتے ہیں رسول اور مومنین بول اٹھتے تھے کہ اللہ کب مدد میں آئے گی اتنا تکلیف شدائت پکڑ جاتے تھے تو صاحبہ نے عرض کی رسول اللہ ہم سے بھی زیادہ تکلیفیں آئیں پہلو کو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے تو ہر بھی کافر ایک ہوتا ہے کافر دوسرا ہوتا ہے ظالم اور دوسرا ہوتا ہے ہر بھی کافر جو کافر جو ہے وہ خود کو فر پر رہتا ہے ظالم جو ہے وہ, وہ ظلم کرتا ہے مسلمانوں پر اور ہر بھی کافر جو ہے اس سے پناہ مانگو یہ ہوتا ہے یہ دین کی طرح لادینیت کی طرف کھینچتا ہے پھر ہر بھی کافر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو جلدی جلدی بندے کو ختم کر دیتے ہیں اور دوسرے عذیت دیتے ہیں تو ان دین نے فرمایا ایسے ہربی کافر سے اپنا مانگو جو ازیت دے کے یہ دین سے پھر جائے کیوں آہستہ آہستہ عذاب جو ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے بعض لوگ ثابت قدم نہیں رہتے پھر جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ پڑھتے تھے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے ماس آہستہ آہستہ ہربی کافر تھے آہستہ آہستہ چونتے تھے کہ کہیں یہ جی اپنے دین کو چھوڑ جائیں تو ایسے کافر سے اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر بھی کافر سے بچائے ظالم سے بھی بچائے اور کافر سے بھی بچائے محفوظ رکھے اور یاد رکھو میری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کام یہ سن لو یہ تین چیزوں میں کفر پھیلا ہوا ہے پہلے انہوں نے نکالے انگریز علم الطعلیم بارہویں کی کتاب بتیس سفے پر آپ دیکھ لیں خود نصاب میں کیا انہوں نے تسلیم کیا ہے کالے انگریز کا بیان دیا ہے کہ اس نے کہا ہم سکول اس لیے کھول رہے ہیں ہمیں ایسی جماعت چاہیے جو نسل ہندوستانی ہو املان انگریز ہو مطالعہ پاکستان چودہویں کی کتاب شبیر مغل سای وال کا لکھا ہوا نصاب میں چورونجا سفے پر انہوں نے لکھا ہے اور پڑھا رہے ہیں احمد علی گڑی کا بیان اس نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا جو پڑھیں گے اچھے بنیں گے لیکن جو پڑھتے جاتے ہیں شیطان ہی بنتے جاتے ہیں ایمان سے چرونجا صفحے پر لکھا ہوا ہے لیکن انہیں ہمیں ہرون لگا دی اب نا دین ہے نہ دنیا ہے اس میں ارے دنیا بھی نہیں ہے کیونکہ دس بارہ والے کو پوچھتا کوئی نہیں سولہ تک لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں لاکھوں روپے ذرا سوچو پیسے لکھو تو صحیح بے دین بھی کر رہے ہیں اور پیسے بھی لگا رہے ہیں اور بچے کی جنت بھی خراب لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں سولہ تا کتنا تعلیم مانگی کر دی اور پھر تمہیں کوئی یہ ذمہ داری نہیں مجھے ایک لودنے کا بندہ کہنے لگا دو جو شریف کے دو بھائی وہ کہتا تھا میرے بھائی کو سمجھاؤ یہ بچوں کو نہیں پڑھاتا اس نے ورک شاپ کا ہنر سکھایا اب میرے آگے وہ رونے لگ گیا کہ میں نے تین بچوں کو ڈبل ایم کرایا پچاس بیگا زمین بیچ دی اور اس نے ورکشاپ کا ہنر سکھایا وہ چار پائی ڈالے ہوئے ہیں نماز بھی پڑھتا ہے اس کے بیٹے بھی نماز پڑھتے ہیں وہ پنچاس بھگا لے گئے ہیں اور میرے بچے والا پھر رہے ہیں نوکری نہیں ملی اب تو دنیا بھی نہیں ہے اور قرب قیامت یہ پیشین گوئی ہے کہ عمرہ تیس چالیس تک آ جائیں گی اور آپ پچیس سال تک لگائیں تو صحیح کتنا پیسہ لگ جاتا ہے بچے کو بے دین بنا رہے ہیں جو جن میں دنیا بھی نہیں ہے ارے خدا سے مانگو ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ٹریکٹر وغیرہ ختم ہو جائیں تو روزی کیسے طرح کھاؤ گے اور میں نے کہا تو اپنے یقین کو کامل رکھ تو تو ٹریکٹر کی بات کرتا ہے خدا کی قسم زمین اگن ٹھہر جائے ہمیں خدا روزی دے گا ہمیں تو روزی کا فکر نہیں ہے دعا مخرت سویر جائے قبر سویر جائے اور خدا کی قسم بچے اور اولاد کی آخرت اور قبر سنوار لو بچے کو نکالنا ہے تو سکول سے نکال لو بد تربیتی آ گئی ہمیں انہوں نے امتیازی حیثیت ختم کر دی پہلے ہمارے عورتوں کو دیکھو ہم کدھر چلے جاتے ہیں چلے سوچتے نہیں ہمارے عورتوں کو مستورات لکھتے تھے کوئی بڑے بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھو پھر خواتین لکھتے تھے آج کل لیڈیز کہہ رہے ہیں ساری دنیا اپنی عورتوں کو لیڈیز لیڈیز کہتی جا رہی ہے لیڈیز شرم کرو لیڈی ڈائنا بھی لیڈی ہو گئی ارے مسلمان ہو کر اتنا تم پیچھے چلے گئے بھیر بن گئے مسلمان تو انجن ہوتا ہے جو پیچھے لگے کھینچ جاتا ہے تم چکڑے بن گئے اور انجن ایسے کے پیچھے لگے جو برطانیہ امریکہ لے گیا تمہیں مکے مدینے والے انجن کے چھوڑ دیا آپ نے چکرے بنو تو اس انجن کے پیچھے لگو جو آپ کو مکہ اور مدینہ لے جائے ورنہ اچھا یہ ہاں انجن ہی بن جاؤ دیکھو انہوں نے نیا کمیز پہلے تو کوئی کمیز والا اب سکون کھلے یوروپی برپا ہے قرآن مجین میں انکان کمیس ہو دن قرآن مجید میں کمیز کا ذکر آیا اور انبیاء کا لباس ہے ارے ہم نے اپنے انبیاء کو چھوڑ دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گئے پھر ہم اس کی امید کرتے ہیں کمیز یہ الماری سمجھ لو اور جو چھوٹے چولے بنا دیے یا بینڈ کا کپڑا بیچ میں ڈالو اسے شوکیس ہی سمجھ لو انہوں نے کہا الماری نہ ہو شوکیس ہو کہ سودا باہر سے نظرتا ہی رہے شوکیس میں سودا نہ کوئی مان سے باہر نظرتا ہے نہیں نظرتا اتنا بےحیائی تیزی اولاد کو بنا دیا ایسا پھیلا یہ لباس شرم نہیں آتی ٹوپی آ گئی ارے تیرے دماغ میں تو قرآن تھا اب تیرے دماغ کے اوپر انگریزی کا الفاظ لکھا ہوا ہے اے کے لکھ دیا تو خوش ہو رہا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو ڈیڈی ارے ابو کہتے تھے ابو کو ڈیڈی بنا دیا ماں لیڈی دی اولاد ساری ٹیڈی شرمانی چاہیے ہمیں یہ ٹیڈی لباس کہاں سے آ گیا ارے اپنے بیٹوں کو روکو اس لباس سے اسلامی لباس پہننے کی کوشش کرو یہودیوں کے پیچھے مت جاؤ پتا نہیں مان سے دنیا میں ایسا کہیں یہود لباز نہیں ہے جتنا ہمارا پاکستان ہم اتنا بد نصیب ہو گئے کہ اپنے رسول جو کہتے ہیں جی عبد اسراب اب دہی اللہ نے اپنے بندے کو عبد کہا ارے تجھے عبد کیا, کیا بتا اب دو اللہ اقبال بھی فرماتا ہے عبد اور ہوتا ہے اور ابد ہو اور ہوتا ہے تو اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو فرمایا اب دو اور جب ہمارے پاس بھیجا تو فرمایا میرا رسول آ رہا ہے ارے میرا رحمت اللہ لال آ رہا ہے یہ تمہارا ہاکیم آ رہا ہے یہ سراج و منیرا کہاں میرا آپ آ رہا ہے جب اپنے پاس بلایا تو کہاں میرا آپ آ رہا ہے تو عبد میں عروج ہے رسول میں نزول ہے ابد ہے توجہ من الخلق الالحق کیونکہ وہ خلقت سے اپنی اپنے اللہ کی طرف جا رہے تھے تو عبد میں عروج ہے ابد ہے توجہ من الخلق الالحق اور رسول ہے جو بلل اس میں نزول ہے عبد کو مانی جی عبد کو بنا دیا تو عبد کی شان کا پتہ کیا ہے ایسے عبد پار تو کروڑوں نور بھی قربان ہو جائے ابد تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ارے تہذیب چھوڑ کر جو خدا کی قسم کابا حسین میں بھی ہمیں نہیں بھولے وہاں جو گئے ارے اللہ کے اتنا قریب ہو کر پھر بھی امتی امتی کہہ رہے اور میں بے نصیب ایسا ہوں کہ میں نے اپنے رسول کو چھوڑ دیا حتیمہ عورت جن اس پر عاشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جن آتا تھا برائی کرتا تھا تو اس دن جب پیدا ہوئے جن آ کا دیوار پر روک گیا اس عورت نے بلایا کہ تو کیوں نہیں آتا اس نے کہا مجھے شرم آ گیا میں نبی آخر جو پیدا ہو گئے ہیں لیکن وہ زنا کے مخالف ہے اس لیے میں آج سے بعد نہیں کروں گا نصیب تو دیکھو جنوں کا کہ جن برائی کرتا ہوا آپ کی پیدائش اعلان نبوت نہیں ہوا پیدائش سے سن کر کے وہ زنا کے خلاف ایسا اور ہم امتی ہو کر برائیاں کر رہے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم نے یہودی تہذیب کو اپنا لیا ارے ایمان سے کسی سے نہ لڑو نہ امریکہ سے لڑو نہ برطانیہ سے لڑو نہ کسی سے ہی نہ لڑو ارے تم اس کی تہذیب تعلیم چھوڑ دو میں دیکھتا ہوں وہ خود بخود اپنی جان مر جائے گا جب مخالف کی تہذیب نے چھوڑتا مسا مخالف کا قانون نے چھوڑتا مخالف کی تعلیم نہیں چھوڑتا پھر اس کے لڑنا ہی بے وقوفی ہے لڑتا کیوں ہے تہذیب اس کی اپنا رکھے اور پھر لڑ رہا ہے یہ ہمارا مسلک نہیں ہے امریکہ جاؤ برطانیہ جاؤ لڑو ارے ہمارا مسلک یہ ہے کہ وجود پر دین کو قائم کرو اور خدا کی مخلوق میں دین کو پھیلاؤ ارے جماعتیں والے اپنے آپ کو منواتے ہیں اور اللہ والے خدا کو منواتے ہیں اللہ والے کی شان یہی ہے وہ کہتا ہے مجھے جوتے ہی مارو تم خدا رسول کے ہی ہو جاؤ اللہ والے کو آسمان پر کندھوں پر اٹھا کر کروڑا روپئے دو اور خدا رسول کو چھوڑ دو وہ کبھی بھی آپ پر راضی نہیں ہوگا اور جماعت والے اپنے آپ کو بنواتے ہیں اللہ آپ کو اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے ارے ہمارے فکر بلند کر دے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے فکری صلاحہ میں نے کی ہے اور جب تک فکر بلند نہیں ہوتا عمل نہیں ٹھیک ہو سکتا واخر اللہ مار سٹ دیا مار مار دیا یا حسین محمد محمد بگند گزر گئے یا حسین احمد غلیند گزر گئی ورد جنہ and تیرے کرم کا مل سا آرے کرم کا مل سا کوئی نہیں جہاں میں تیرے سوا کو بیٹھے جو چوک ربد رجے بولو تیرے کرم کا اب تو ملے تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں کرم کا اب تو ملے دل برہ حسین ہے ڈر پر تیرے جبی ہے دل برہ حسین ہے سب در پر تیرے جبی ہے در سے نٹا کچھ بھی دے خدا رایا پاتر کرم کا اب تو ملے سا مل س مجھ درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھ درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا یا تر کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے جد سراجا میں کوئی نہیں ہمارا یا تھا تیرے اب تو ملے تیری رات باہر و تیری ذات باہر و حادت مجھار میری ہنس تھی تیری ذات باہر و حادت مجھار میری ہنستی ڈول بھگل میں کشتی اور دور ہے کنارایا کا تیرے کرم کا تو ملے گر گیا کا ترے کرم کا یب تو ملے سارا کھاتے کرم تیرے شراجا میں کوئی نہیں ہم کرم کا دیوان پھر دروت جب آ گیا بیچارا دیوان تیر دل جب آ گیا بیچارا نانا برا ہے لے کے آخر تو ہے تمہارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المرسلين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فذكر الذكر تنفع المؤمنين الله صدق, صدق رسوله النبي الكريم وعلى الشاهدين والشكرين والحمد لله رب العالمين مذ سامعين السلام بندہ نہ چیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے نہ تو میں عالم ہوں اور نہ میں کوئی نعوذ باللہ فقیر سمجھتے ہیں فقیر ہوں ہاں فقیروں کو صحبت میں رہا ہوں اس لائق نہیں ہے اس اعلی سٹیج پر بیٹھ کر دین بیان کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی توفیق قطع فرمائے کہ میں اسے طرح جس طرح حق ہے اس طرح تو نہیں نبھا سکتا پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ جو مناسب باتیں ہیں وہ مجھ سے ہو سکیں تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بندوں کو حاصل ہو جائے یا بندوں سے کچھ کہنے والے کو حاصل ہو جائے غلطی انسان سے ہوتی ہے اور سوائے انبیاء کے سب ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے یا تو دوسرے کی تصحیح جو ہو جائے یا بندے کی غلط بات ہے تو اس کی بھی تصحیح ہو سکتی ہے تو اس مہینے کی مناسبت سے آیت جو میں پڑھی ہے اس کی تفسیر, تفسیر، تعویل تو بہت لمبی ہے اس کے بارے بھی میں کچھ عرض کروں گا اور تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ولادت پاک کی بیان تو نہیں کر سکتے کہ بڑے بڑے علماء اسادی علیہ رحمت جیسے فرماتے ہیں چسفت کند سعدی تمام الگ قلات یا نبی یا کہ یا رسول اللہ سعدی تمام تیری صفت کیا کر سکتا ہے بس صلاح سلامی پڑھ سکتا ہے جس کی صفت اللہ نے کی ہو اور کون کر سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس عادت اس مہینے میں ہوئی بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہتے ہیں نعوذ باللہ کے ان میں ایمان نہیں تھا یہ ہمارا عقیدہ یا نہیں ہے ہم اس کو باطل عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شان کے لیے ازواج ہی بھی ایسے منتخب کی کہ جن کی مثال ہی نہیں دی جاتی تو نعوذ باللہ غیر مومن کے پیٹ مبارک میں ایسی ذات کو رکھنا پاک ذات کو یہ تو ہمارا قل بھی نہیں مانتا اور حدیث پاک بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پاک پشتوں اور پاک رہموں نے اٹھایا ہے یعنی میرا نان جو نان کا خاندان ہے وہ بھی سارا مسلمان ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے تک موجتا تک اور دادا والا خاندان بھی, بھی. تو حضرت عبدل مطلب باپ کے دادا پاک تھے تو ایک عورت بیٹھی تھی ارب خاندان کی تو حضرت عبداللہ اللہ وہاں سے جا رہے تھے تقریباً نوفل بن ورکر کی بہن تھی شاید اس نے کہا حضرت عبداللہ کو کو کیا میرے ساتھ شادی کر لیں آپ نے فرمایا میرے مالک میرے باپ ہیں تو آپ نے آپ کے حضرت عبد المطلب نے ایک بہت شریف خاندان قریش خاندان کی بی بیوی آمنہ جس کی پاکی کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی اس وقت ان سے شادی کر دی تو چند دن کے بعد پھر وہیں سے گزرے تو اس عورت نے توجہ نہیں کی آپ نے فرمایا پہلے تو, تو شادی کا کہا تھا اب تو توجہ بھی نہیں کرتی اس نے کہا ہاں میں نے جو توجہ کی تھی وہ آپ کی طرف نہیں ہی تھی آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا نور چمکتا تھا جس نے مجھے بے خود کر دیا کہ میں نے آپ سے درخواست کر دی کہ مجھ سے شادی کر لیں لیکن وہ آج نور نہیں ہے وہ منتقل ہو چکا تھا بی بی آمنا پاک میں تو بی, بی آمنا پاک کہتی ہیں چھ مہینے تک تو مجھے پتا ہی نہیں لگا چھ ماہ تک مجھے پتا ہی نہیں لگا تو پھر جب وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ عبد المناف کی بیٹیاں کڑیاں میں حیران ہو گئی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت دو عورتیں کھڑیاں ہیں میں نے پوچھا ایک نے کہا میں حضرت ساریہ ہوں اور دوسری نے کہا میں بی, بی مریم ہوں حضرت ساریہ بھی ولیہ تھیں حضرت موس علیہ السلام کی تو اللہ نے ہمیں بحث سے بھیجایا آپ کی خدمت کے لیے یہاں ہمارا آپ نے خود بیان فرمایا ہے بی, بی آمنہ نے تو یہاں ہمارا یہ عقیدہ بھی بنا کے موسا علیہ السلام کی ولی ہی عورتوں جو مرد کا شان تو بڑا تو وہ زندہ ہیں جو بحشت میں خدمت کے لیے آئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں ان کے ولی تب کہنا ہی نہیں کہ ان کی شان کا تو ہمیں پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ تکلیف سی محسوس ہوئی تو ایک فرشتہ جو سرخ م... سفید مرغ کی شکل میں نے تھا اس نے پار مبارک میرے پار مبارک میرے سینے پر مارا تو مجھے ساری تکلیف دور ہو گئی پھر میں نے دیکھا ایک نور کھڑا تھا اور مجھے ایک پیالہ جنت سے شربت کا پلایا گیا تو اللہ فرماتا ہے کافروں پر تو جنت حرام ہے جنت کی ساری خزائی حرام ہے تو جن کو زندگی میں بحث کے مشروبات پلائے گئے ہیں ان کے اگلے جان میں کیا کہنا ہے ہم <سؤال> تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے آپ کے والدین کے متعلق تو فرمایا پھر مجھ سے اللہ نے سارے پردے اٹھا لیے مشرق سے مغرب تک اور کیسر کسرا شام تک میں محلہ دیکھ رہی تھی کوئی پردہ ہی نہیں رہا آپ کے نور کی وجہ سے ہیں کیسے نور سے کہتے ہیں جو ظلمت میں کسی اندھارا اندھارے میں کوئی چیز نظر آ جائے تو آپ تو ایسے نور ہیں کہ سارے ظلمت ہی دور ہو جاتے ہیں تکبیر ذرے تقبیر غرض ذرے تحقیق ذرائے حضری لڑے حضرت صاحب تو میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق کی طرف گاڑا ہوا ہے ایک مغرب کی طرف اور میں دیکھ رہی ہوں ایک جھنڈا جو ہے کاب شریف پر گاڑا ہوا ہے سارے پردے بھی اٹھ, اٹھ گئے حضور, آپ کی نورانیت کی وجہ سے سارے پردے اٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا من آنا اول خلق اللہ میں نوری اللہ نے پہلے پہلے سب سے میرے نور کو پیدا کیا تو حدیث سے بھی یہی ثابت ہے حالات سے بھی ثابت ہیں بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ آپ کی بشریت جو ہے وہ نور سے بھی بالاتر ہے مولانارون صاحب فرماتے ہیں سات ہزاراں جبرائیل اندر بشر کہ بار حق سوئے غریبا یک نظر یا رسول اللہ تیری بشریت اور کون مل سکتا ہے لاکھوں جبریل تیری بشریت کے آگے کچھ نہیں ہے تو ایسے ہم تو ایسا قیدی دے کہ نہیں ہیں جو لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نول بلا کہتے ہیں یا نور نہیں مانتا ان سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو سوفیا کرام کا مسئلہ رکھتے ہیں اور صوفیہ کرام نے تو اوپر دیکھا ہی نہیں کشمیر بھی میں نے یہی واقعہ بھال بیان کے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ادب کی انتہا کر گئے کہ سادی اللہ رحمت فرماتے ہیں یک جاں چند سادی ام اسکی کے دو ساد جان سازیم فدائے سدے دربان محمد یا <تصفح> <تصفح> <تصفح> رسول اللہ ایک سادی کچھ نہیں حسرت دِن ایک سادی کچھ نہیں ہے دو سو شادی ہو اور پھرے، تیرے در کے کتے کے برابر تیرے در کے کتے کی شان تو بہت بالا تارہ ہے تیرے دربان کا کتا ہو اور دو سو پر قربان ہو جائے برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ سمجھدار بتتے ہیں کہ قربانی کم ہوتی ہے صدقہ جو ہے وہ اصل سے کم ہوتا ہے تو معلوم کیا سادی علیہ رحمت کا عقیدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے دربان کے کتے کی اتنا بڑی شان ہے کہ دو سو اس پر قربان ہو جائے اوپر نہیں دیکھا لکریہ ملتانی جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز افتس پر تو آپ کتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے خلیفہ کہتے تھے فرماتے تھے میں اس لائق کی نہیں ہوں یہ میری آنکھوں کے اس دربار کو دیکھیں اس لیے بعض لوگوں نے وہ پیر میئرلی شاہ صاحب کا شعر بدال دیا کہ گستاخ اکھی کتنے جا لڑیاں تو ان کو کہہ دیا مشتاق اکھی کتنے جا لڑیاں تو میں نے کہا پیر ملی شاہ صاحب کی روح آپ پر راضی نہیں ہے ارے پیر میر شاہ صاحب کی روح تب راضی ہوگی کہ تم مشتاق کہو جو وہ کہہ گئے ہیں مشتاق نہ کہو ادھر پیر میئر شاہ ہے تو ادھر کیوں نہ جب انہوں نے خود اپنے آپ کو کام کیوں نہ کہیں وہاں پر راضی نہ ہوں گے ہم نے مشتاق آنکھیں پھیر دی کہ مشتاق اکیاں ایک بہت بڑے ولی مرید کو کہا کہ جب میں روزہ دس پر جاؤں مدینے شریف تو گیا کر جب جائے تو مدین شریف کے کتوں کا خیال کیا کر تو واپس آیا تو انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی عرض کی یہ پٹیا آپ نے کیوں باندھی ہے فرمایا میں نے کہا تھا مدین شریف کا کتوں کا خیال کیا کر دیا تھا کتے کے پیر پر عرض کی ہاں فرمایا وہی وہ میں تو تھا تو یہ حضرت فرمایا میرے جیسے ہزار ہاں ولی ہم کتوں کی شکل میں اس دربار میں پیش ہوتے ہیں ارے خدا کی قسم ایک کی بشریت میرے جیسے کتر کتے سور سے بھی بد ہے اور ایک کی بشریت فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے ہم سارے بشری ایک جیسے نہیں ہے کالانا میں بلحمدل ہمارے لیے کہا گیا ہے شیرولبریا بھی ہمارے لیے کہا گیا ہے اور خیر البریا بھی ہمارے لیے کہا گیا ہے مولانا سب فرماتے ازاں مرملا ملائک شرف داشتن کہ خد راب سگنا داشتنگ کہ فرشتوں سے ان کی شان بڑھ جاتی ہے جو اپنے آپ کو کتوں سے بھی کم سمجھتے ہیں اوپر نہیں دیکھنا اوپر دیکھے گا مارا جائے گا میں نے علی پور میں یہ مشہور کر دی کہ حضرت صدیق اکبر اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے تو بات دوسروں تک پہنچ گئی میں چوک پر آ رہا تھا تو وہ اکٹھے ہو کر میرے پاس آ گئے لڑنے کے لیے اور سوال کر دیا کہ ت نے ایسا کہا میں نے کہا ہاں ہماری جماعت کے بندے تھے وہ بھی بزدن ہو گئے قائم ہو یہ یا ہمارا یار ہم تو اس کو بزرگ سمجھتے ہیں یہ پاگل کسی نے کیسی بات کر دی हुँ. وہ بھی کچھ نفرت سے دیکھ رہے تھے تو مجھ سے بولے کہ صدیق اکبر جیسا تو ہو گیا ہمبیا کے بعد تو آپ جیسا کوئی ہے نہیں تو, تو صدیق اکبر جیسا تو نے ایسی گستاخی کیوں کی میں نے کہا یار ناراض نہ ہو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں اور میں صدیق اکبر جیسا نہیں ہے تو کہہ دیا تو کیا ہوا ارے بےبکو میرا عقیدہ نہیں ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی نوز باللہ میرا عقیدہ یہ کہاں ہے وہ تو بزرگ وہاں کے کتوں کی بات کرتے ہیں دربان کے کتوں کی ہم میں تو ان کتوں سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں جو بہر پھر رہے ہیں میں نے تو صرف سمجھانے کے لیے بات کی تو جو ایمان ہے نا ایمان والا نہیں بھٹکتا عقیدہ جس کا سے باقی انسان جو ہے نا ان کے قول اور دل فیل میں زبان میں تضاد آ جاتا ہے ایک تقریر میں میں بیٹھا تھا اختلافی بات نہیں ہے مسئلے کی بات ہے سمجھانے کی کہ حق اللہ غیروں سے بھی کہلوا دیتا ہے جو حق کا ہے نا وہ نہیں چھپتا میں بیٹھا تھا اب دستار تو کی تقریر ہو رہی ہی تھی تو ایک شیعہ نے پرچی دے دی کہ آپ حضرت عثمان غنی کو جنورین کیوں کہتے ہیں اس نے کہا بھی آپ کو اس میں کیا شک ہے آسمانی نہ دیا ہوا ہے تمام کتب میں آپ کا جنورین لگا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو خدا رسول نے یہ نام دیا ہے تمہیں کیا غیرت ہے وہ دوسری طرف چلے گئے اس کا صاف مانا ہے کہ دو نور و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹھیک ہے آپ کا اسم پاک نورائن ہے تمام کتب میں تو دو نور و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا مانا ہے دو نوروں کے گھر والا صاف مانا ہے آپ کو کیا میں بیٹھا تھا میں نے کہا حضرت جی یہ بیٹیاں پاک نور ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے اب سارے خاموش ہو جو گئے جواب تو کسی کو پاس تھا ہی نہ مطلب یہ حق بات اللہ خیروں سے بھی کہلوا دیتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بشر بھی مانتے ہیں نور بھی اور بشر بھی ہم افضل اور بشر بہتے ہیں آپ جیسی بشریت امبیا کی بھی نہیں ہے تو اب وقت یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کو ترقی کا ماحول کہتے ہیں موجودہ دور لیکن میں اسے تنظری کا ماحول کہتا ہوں کیونکہ حضرت علیہ السلام کے پاس عورت آئی یا رسول خدا دعا مانگو میرے بچے تین سو سال کے ہو کے مر جاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی زندگی ہے آپ ہنس پڑے بولی کیوں ایسے فرمایا قرب قیامت چالیس پچاس سال عمر ہوگی لوہے کے کوٹ بنائیں گے انہیں موت کا خوف نہیں ہوگا تو حضرت جی ہماری سو سال والی زندگی تیس چالیس پر آ گئی بیش قیمت زندگی بش قیمت ایک سیکنڈ ارب روپے کا نہیں ملتا ارے مسلمان ایمان سے دون دونوں طرف نگاہ رکھتا ہے مثبت اثرات پر بھی نگاہ رکھتا ہے ان منفی اثرات پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور جو غیر مومن ہیں وہ مثبت اثرات پر رکھتے ہیں اگر منفی پر رکھیں تو ہدایت پر آ جائے تو موجودہ ماحول کے بسیں کاریں بجلیاں یہ سب ہم نے دیکھی ہیں مثبت اثرات منفی اثرات نہیں دیکھے کہ سو سال علی تیس پر آ گئی چالیس پر آ گئی اور کم ہونی زیوال ہے زوال ہے اور پھر شوگر آ گیا, کینسر آ گیا, قتل و غارت دا چوری بدماشی بے محبتی کیا کیا کیا، کون کون سے منفی اثرات بیان کرے اس ماحول کے اور بڑا منفی اثرات یہ ہے کہ لادینیت آ گئی تو ہم ایک پر امن جماعت ہیں حضرت بہلول کے والد قاضی تھے آپ فرماتے ہیں دین چاہتا ہے تو دین احوال میں تبادلہ لا یعنی حق بیاانی کر دے بادشاہ بھی ہو حق کہہ دے مانے مانے نہ مانے جلوس نکالنا توڑ فوڑ کرنا یہ مسئلہ یہ کہا گیا ہے پھر اللہ ہی سے دعا مانگو اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مادی طاقت جو ہے ٹکرانا ٹھیک نہیں صاحب کہا انبیاء سب زہری طور ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا توڑ پھوڑ کرنا جلوس نکالنا بم رکھ دینا یہ سارے صوفیہ کرام کے مسلک نہیں ہیں ہم گولی شریف والی سرکار سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا یہ مسلک نہیں ہے فرماتے احوال میں تبادلہ لا حق بیانی کر دے اور حق بیانی کرنا بہت مشکل ہے پھر احوال میں تبادلہ لائے گا تو امال میں تبادلہ آ جائے گا امال میں تبادلہ لائے گا تو معاملات میں تبادلہ آ جائے گا اور معاملات میں تبادلہ آ جائے گا تو حالات بعد میں تبدیل ہوں گے ارے یہ خامخیال ہے آپ نکال کر رکھ دیں اپنے دماغ سے کہ کوئی ولی کوئی بزرگ ہزارہ آ جائے جب تک امال کا تبادلہ نہیں ہوگا معاملات کا نہیں ہوگا حالات کا تبادلہ نہیں ہو سکتا اس لیے انہوں نے دعا مانگی دین کی تو بزرگاں نے دین فرماتے ہیں دین کیا ہے بادشاہ تو طاقت تو نہیں ہے اس وقت وہ علامہ اقبال نے بھی دعا مانگی ہے والیے یسرف تیری آ چارہ سازی کر تو ہمارا بھی اب دعا کا وقت ہے اللہ سے کہ یا اللہ یا ہمارے حکام کو عقل دے دے دین دے دے اور ہمیں پھر بعد میں جب بادشاہ دیندار نہیں ہوتا علم میں مانا بھی دین کا بادشاہ ہے بعض لوگ مولوی معاشرے کا مولوی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ارے آپ ذرا فکری طور ہمیں برباد کر دیا گیا ہے ایمان سے آمال میں ہمیں نہیں روکا ہمارا فکر خراب ختم کر دیا اور جب تک فکر بلند نہیں ہوتا امال بلند نہیں ہو سکتے اس لیے باو سلطان نے فرمایا فکر کروں ہے ذکر کروں ہے فکر بھلے را، اے لفظ تکھا تلواروں ہوں تو فکری طور ہمیں پست کر دیا گیا کہ تم کہو مولوی خراب ہے اور آپ ذرا مسلمان ایماندار ہیں کوئی سوچا بھی کرو کسی کے پیسے ایسے نہ پلٹ دیا کر پلٹ جاؤ ذہن آئے سوچو کچھ کیوں ہمیں یہودیوں نے کہا تو کا علماء خراب ہیں یہ فتنہ کیوں ڈالا گیا اس سے ہمارے کیا نقصان ہوئے اس سے ہمارے کیا فائدے ہیں انہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونت اور ہنسنا سے پھیر کر ہمارے فکر کو رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا فکر بلند ہے نوز باللہ ارے بلند تو بلند برابر تو برابر کروڑ والی سا برابر نہیں ہو سکتا آپ کا تو فکر اتنا اللہ نے فرمایا میرے ما, ہر نبی کے کام جو ہے پاک ہوتے ہیں لیکن میرے نبی کا جو حسین بھی ہیں اس وے حسنان تمہارے لیا سے نمونہ ہے میرے محبوب کے کام جو ہیں وہ خوبصورت بھی ہیں پاک بھی ہیں پاک کے ساتھ خوبصورت بھی ہے انہوں نے کہا مولوی اور میں آپ سے سوچنا میری بات کو ویسے میرے ایسی غلط ہو تو نہیں ماننا کہ محتاجی بندے کو مملوک کر دیتی ہے جو بھی محتاجی ہو بندے کو مملوک اور بےظمیر کر دیتی ہے خدا اللہ اپنا محتاج کرے کسی کا محتاج کرے ہی نہ تو مواشی محتاجی بڑی محتاجی ہے ارے مولوی تو معاشی اور عوام کا مملوک ہے مولوی کا انہیں معاشی تر ایمان سے کہنا عوام کا محتاج ہے اور محتاجی مملوک کر دیتی ہے اور مملوک اپنے مالک کو نکل کرتا ہے یاد رکھنا اور تم اور ہم معاملات میں مملوک آئے حکام کے تو مولوی تو مملوک در مملوک ہو گیا ارے کبھی مولوی خراب نہیں ہو سکتا اگر عوام صحیح ہو اس کے مالک صحیح ہوں تو اگر مولوی خراب ہے تو مالک اس کے خراب ہیں عوام خراب ہے ہمیشہ مملوک مالک کو نقل کرتا ہے اور محکوم حاکم کو نقل کرتا ہے اور عوام اگر خراب ہوتی ہے تو پھر حکام ہی خراب ہوتے ہیں کیونکہ مولوی عوام سب یہ ڈنگر ہیں تم اور ہم اور حکام ہیں چرواہے ارے چرواہے صحیح نہ ہوں تو عوام ڈنگر کیسے صحیح ہو سکتے ہیں تو دعا مانگو ہمارے چرواہے ہی صحیح ہو جائیں عوام صحیح ہوگی پھر مولوی بھی صحیح ہو جائے گا تو موتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ کیا ہے ہمارے سامنے ہمیں پھیر کے رکھ دیا ارے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے لگے فکری طور پر کوئی میری بات کو اگر غلطوں ہاتھ کڑا کر کے کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سرداری نظام تھا کیا ٹکراؤ سردار قریش سے لیا یا علماء سے لیا اس میں ایسنا کیا ہے کیوں اگر مولویوں سے ٹکراؤ لیتے تو مولویوں کے پاس کیا تھا کیونکہ معاشرہ اور معاملات حکومت کے پاس ہوتا ہے جب تک معاشرے کی اصلاح نہ ہو عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی عوام جو ہے معاشرے اور معاملات کی پابند ہوتی ہے یہ سمجھ لینا معاشرہ اور معاملات حکومت کے پاس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا معاملات بھی اپنے ہاتھ میں لیے ارے مولوی بھی, بھی صحیح ہو گیا پیر بھی صحیح ہو گیا عوام بھی صحیح ہو گئی معاشرے کی اصلاح کے ساتھ عوام کی اصلاح ہوتی ہے اور معاملات انصاف کے ساتھ لپٹے جائیں تو عوام کو سکون ملتا ہے یہ دو چیزیں حکومت کے پاس ہوتی ہیں اس لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکام کو صحیح کر دے آپ نے فرمایا دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دین چاہتے ہو تو دعا مانگو یا اللہ یا ہمارے بادشاہ کو صحیح کر دے یا ہمیں صحیح بادشاہ دے دے, دے دعا کرو آپ نے آگے نہیں کہا لڑو بھڑو فلاں دعا تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا بابا ہم یہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری حکومت کو اچھا بنا دے یا کوئی اچھی حکومت بھیج دے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا ویسے اعلی چیز یہ ہے کہ جیز تنقید جیز مشورے جیز مطالبات جیز شکایات یہ عوام کے بنیادی حق ہیں جو آپ جن کو بغاوت میں شمار کر دیا گیا ہے ایمان سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بغاوت میں شمار نہیں کرتی بغاوت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اٹھ کھڑا ہو کہ یہ حکومت اتر جائے تنقید برائے تشفی ہوتی ہے شکایات دور کیے جاتے ہیں جیز شکایات اور جیز مطالبات پورے کیے جاتے ہیں اور جیز مشورے مانے جاتے ہیں ان میں انتقام کی کوئی پرواہ نہیں تو دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسا بادشاہ دے یا ان کو اچھا کر دے کہ عوام کے بنیادی حق ختم نہ کرے جائز مشورے کی ہمیں دے جائز مطالبات بھی ہم کر سکیں جید تنقید بھی کر سکیں اور جیز شکایات بھی کر سکیں تو اچھا بادشاہ کیسا آپ نے فرمایا مانگو تم اللہ سے اچھا بادشاہ کیسا مانگو سمجھدار دانا اور اچھا تو اس کی نشانی آپ نے بتائی کہ اچھا بادشاہ مانگو ایسا جو آئے عوام کو کچھ نہ کہے مولوی کو پیر کو عوام کو کچھ نہ کہے اندھائی ہو جائے عوام سے ارے وزیر سے لے کر سپاہی تک عملے کی اصلاح کرے بات کو سمجھنا کیا دعا مانگو کیسا اچھا بادشاہ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے ایسا بادشاہ مانگو دادا جو آئے عوام کو کچھ نہ کہے ارے وزیر سے لے کر سپاہی تک اسلح کرے جب عملے کی اصلاح کر لے گا وہ عملہ عوام کی اصلاح کر لے گا اور جب تک اور بتایا دوسرے برعکس بے وقوف نہ مانگو بے وقوف حکوم بادشاہ نہ مانگو اس کا نشان کیا ہوگا کہ وہ عملے کو کچھ نہیں کہے گا عملہ بے اصلاح ہوگا وہ عملہ عوام کی اصلاح کے پیچھے لگ جائے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو کوئی ہاتھ کڑا کر کے کہہ دے ولی کی بات سے کسی کی بات اوپر نہیں ہوتی تو ہم دعا مانگے یا اللہ یا ان کوئی اچھا کر دے یا کوئی اچھا ہمیں دانا بادشاہ نصیب کر دے کیونکہ ان کو فرمایا بادشاہ کو دیکھنا ہے تو لشکری کو دیکھ لے تو اللہ تبرک متعال اور ہمارے تین منشور ہیں جو آپ سن چکے ہیں بار بار یہ باتیں نہیں کی جاتی ہم آگے چلے گئے ہیں تقریر جو تھی چی صاحب نے کر لی حق جو تھا کہنا تھا کہہ دیا بس حق کہا جاتا ہے باقی لڑنا پھیلنا جھگڑنا شور کے شرابے جلوس وغیرہ یہ نہیں ہے ہمیں یہ نہیں کہی گا لڑوں کہا گیا حق کہہ دو بس ہم کہنے والے ہیں وہ کہا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد لوگ کہتے ہیں جی اب کیوں چستی صاحب خاموش ہو گئے ارے تم دیکھنا ہم شاہ سلطان سے چلے ہیں مظفر گڑھ آئے ملتان آئے لاہور میں آئے تو ہم لاہور والے لوازمات وہ پیچھے کیا چلے جائیں تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کو باطل کہہ دیا ارے باطل کو باطل کہہ دو باطل ختم ہو جاتا ہے اتنا ہی کافی ہے اور حق کو حق کہو تو حق کہنے والا بلند ہو جاتا ہے حق خود بلند ہے یہ ہم نہ کہیں دین کو بلند کر دیں گے خدا قسم نہیں جو دین کے ساتھ ہوگا وہی وہ بلند کر دے گا اس لیے ہمیں کہا جماعت بناؤ ہم نے کہا ہم جماعت نہیں بناتے جماعت میں جو ہے یہ پیسہ اور یہ دو اور چیزیں مطلوب ہیں ہمیں ہم جو دین میں داخل ہو جائے وہ ہمارا بھائی ہے ہمیں جماعت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو حق صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرما دیا اور جب باطل کو باطل کہہ دیا اور حق, حق کے ساتھ رہے تو باطل بے قرار ہو گیا اب ان کے پیچھے پڑ گیا ٹوٹو ان کو قتل کرو تو اللہ نے ان کا بچانا شروع کر دیا پھر نہیں گئے حق کہنے وہ تو کہہ دیا دین سے بے دینی سے بےزاری اپنی ذہن کر دو تو باطل ٹکرا جاتا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ تو مدینے لے گیا اللہ وہاں تک نہ چھوڑا لڑتے پھر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو باطل کو جب باطل کہہ دو خاموش ہو جائے تو پھر بھی تمہاری جیت ہے اگر تم سے لڑے تو پھر صبر کرو اور حق پر قائم رہو پھر بھی تمہاری جیت آئی تو حق کہا گیا اب ہم آگے چل چل چکے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ٹکراؤ کرو سوائے دعا کے اور دعا ہم ان سے ان کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے یا ان کو ہدایت دے دے, دے یا کوئی اچھے ہمیں آہا کہ ہم دے دیں اس میں کوئی نہیں ہے تو باطل باطل سے چاہے اپنا بیٹ نمرود کی لڑکی اس نے کہا ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں جو ڈال رہے ہیں تو مجھے اجازت تو میں دیکھوں اس نے کہا جاؤ تو آپ نے اونچی جگہ پر اس لڑکی نے جا کر جھانکا دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کے شولہ بڑھ رہے لیکن آگ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی تو لڑکی نے عرض کی یہ آپ کو آگ کچھ نہیں کہہ رہی میرا دل چاہتا ہے میں بھی آؤں آپ نے فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ پڑھ لے چلیا تو یہ آگ کچھ نہیں کہے گی وہ چلی گئی کمزور تھی لڑ نہیں سکتی تھی چلی گئی آپ کچھ نہیں کہا اس نے کلمہ پال کر وہ آن کر اس نے باپ کو سارا حال سنایا باپ نے کہا دیکھ پھر جاتو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ماننا اس کے خدا کو مان پھر جاتو میری بیٹی ہے تو اس نے کہا میں تو مان چکی ہوں پھرتی نہیں اب وہ کیا کر سکتی تھی لیکن باطل کو دیکھو بے کرار ہو گیا بیٹی ہے